الحمد بعد وقفا وسلام من عماب رجین بسم اللہ رحمٰیم وز کورن من آیام تبار کو شان حبیب ہی مخترم و الله انت ہو على سلونا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد واسحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیه سلام و سلام علیک یا رسول اللہ گرامی قدر قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ میں نے برکت کے لیے پڑی ہے اور اصل موضوع جو ہے جو ہے درس بخاری شریف درس بخاری شریف میں آج ہم باب نمبر 59 کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس باب میں ایک حدیث لے کے آئے ہیں اگر اس حدیث کو ہم عرض کے لحاظ سے دیکھیں گے تو ایک چھوٹی سی حدیث ہے چند فکروں پر مشتمل چند جملوں پر مشتمل یہ حدیث ہے لیکن اگر اس کے مضمون کی وسعت کو اگر کوئی صاحب بصیرت آدمی کوئی عالم دین جن کو اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے نوازا ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ورثے میں علم ملا ہے جنہوں نے علماء علماء کرام کے جوتے سیدھے کیے ہیں وہ علماء کرام علماء حق میں سے کوئی اس کو اگر بیان کرے تو صرف ان چند جملوں پر کئی درس ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ اپنے علم ناقص کی وجہ سے جتنا مجھ سے تھوڑا بہت ہو سکے گا تو عرض کروں گا اور یقین جانئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے منسلک ہر ہر چیز جو ہے وہ ایسے سمندر کی طرح ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں اور یہ حدیث جو آج ہم نے بیان کرنی ہے یہ حدیث ہمیں مختلف درست دیتی ہے یہ حدیث پاک ہمیں ایسی ایسے درست دیتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اگر اس پر عمل کر لیں تو بہت بڑی بات ہوگی بہت کچھ ہمیں جو ہے وہ مل جائے گا اور اپنی زندگی کا کرینہ جو ہے وہ میسر آ جائے گا ہم لوگ اگر اس حدیث پاک پر عمل کریں تو ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں گے تو گرامی قدر میں ایک دفعہ مائک چھوڑ کر پھر مائک پر آ رہا ہوں وہ حدیث کے الفاظ جو, جو ہیں وہ یہ ہیں باب کا عنوان یہ ہے قول نبی صلی اللہ علیہ اللہ علم الکتا میری آواز ٹھیک ہے نا اللہ علیم کتاب اے اللہ اسے کتاب سکھا دے اس کے تحت جو ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سند کے ساتھ حدیث لائے ہیں کہ حدثنا ابو معمر قال حدثنا ثنا عبد الوارث کالا ثنا خالد عن اکرما عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ <الکتاب> ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان برماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے اپنے ساتھ چپٹا لیا اپنے بازو میں لے لیا اور بازو میں لینے کے بعد حضور علیہ سلاد و سلام آپ نے دعا فرمائی حضور عللاۃ سلام دعا پر رہے ہیں اللہ علم تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باپ بھی اسی کو باندھ رہے ہیں اور وہی الفاظ جو ہیں حضور علیہ سلاۃ وسلام آپ سے بیان بھی فرما رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عبداللہ اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اور حضور علیہ و سلام آپ کی دعا جو ہے میرا خیال ہے کہ کوئی بدبخت ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ حضور علیہ سلاۃ وسلام کی دعا معذل اللہ قبول نہیں ہوئی اور حضور علیہ وسلام نے دعا حضرت عباس رضی اللہ تعالی ان کے لیے دعا فرمائی ہے اور ایمان اللہ ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ آپ سے روایت ہے کہ انہوں نے جبریل امین کو دو دفعہ دیکھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آپ فرماتے میرے لیے دو دفعہ دعا فرمائی لیکن یہ حدیث جو ہے مرسل ہے اور اس لیے کہ اس حدیث کا جو راوی ہے اس نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا نہیں ہے چونکہ امام ترمتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں لَم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما و اسموسا اسمو بن سالم یہ رابی جو ہے ابو جہم اس کا نام ہے اس نے حضرت عبداللہ اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا لیکن ایک اور حدیث ہے وہ بھی حدیث جو ہے ایمان ترمذی رحمت اللہ اپنی کتاب ترمذی شریف میں بابل المناقب میں یہ لے کے آئے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے لیے دو دفعہ دعا فرمائی ہے کالا دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمہ مرتے حکمہ مرتے دو دفعہ دعا فرمائی ہے اور اس حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ یہ حسن بھی ہے اور غریب بھی ہے لیکن تیسری حدیث جو ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے تھوڑی سی سمجھ کے اختلاف کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو سند لکھی ہے وہ ہے حدہ سنہ ابو معمر قالو قال حد ثنا عبد الوارث قال ثناء خالد عن کرم تو امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند دوسری بیان کی ہے حد سنہ محمد بن بشار نبد ال وحاب آگے سے وہی خالد آ جاتا ہے وہ محرک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہ جو ہیں انہما جو ہیں وہ میرے آقا علیہ السلام کو بوضو کر رہے ہیں دیکھے در مصطفیٰ وہاں سے لوگ نوازے جاتے ہیں اگر حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ انہو کراتے ہوئے ادھر رحمت کرم جوش میں آ جائے تو فرمائے مانگ کیا مانگتا ہے تو ربیہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کا سوال پورا کیا جا, جا رہا ہے ادھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عن بزو کرا رہے ہیں بوجھو نہیں بلکہ آپ نے آپ کے لیے ہمام میں پانی رکھا ہے تو پوچھا یہ کس نے رکھا ہے تو حضور علیہ سلاد کی بارگاہ میں ارد کیا گیا یا رسول اللہ یہ عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے تو حضور حضور علیہ السلاط آپ عبداللہ بن عباس کے لیے دعا فرما رہے اگر صرف دعائیں محمد کو لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک لمبا مضمون ہے کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کی دعا سے کس نے کیا پایا ہے یہ تو پوچھا ان لوگوں سے جائے نا جن لوگوں نے میرے السلام کی دعا سے نفع حاصل کیا ہے اگر سے وہ جابر بن عبداللہ اللہ انصاری اللہ ہوتا اعلان ہو کیوں نہ ہو جو بارگاہ نبوت میں عرض کریں یا رسول اللہ قرض خواہوں نے تنگ کر دیا ہے کھجورے تو اتنی نہیں بہید ہو گئے ہیں اب کرب خا کرتے ہیں ہزور علی سرات وسلام آپ ان کھجوروں پر بیٹھ کر دعا پر مار رہے ہیں سارے قرض داروں کا قرضہ ادا ہو گیا جابر بن عبداللہ اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ پہلے کھجورے زیادہ تھی کہ بعد میں زیادہ تھی اگر حضور علیہ السلاۃ حضرت سلیمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ کے باغ کے لیے دعا فرمائیں تو اسی سال پھل لے آتا ہے اگر حضور علی سلاسلام ابو حرارہ کی والدہ کے لیے دعا فرمائیں تو اسی وقت ایمان لے آتی ہے یہ تو ایک لمبا مضمون ہے جو ختم نہ ہونے والا ہے لیکن حضور علی سلاطو السلام کی بارگاہ میں ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے آج کے درس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے کس طرح ادب مصطفیٰ کیا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی خدمت کو انجام دے کے بڑے بڑے انعامات حاصل کیا کرتے تھے اگر اس حدیث کی صرف اس لحاظ سے وسط دیکھی جائے کہ حضور علیہ وسلام آپ نے ارشاد برمایا اللہ الكتاب اے اللہ اسے قرآن کا علم سیکھا اور اگر دوسری حدیث دیکھی جائے جس میں امام ترمزی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد برما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی تعالیٰ عنشاد برما رہے ہیں میرے لیے حضور علیہ السلام نے علم اور حکمت کی دعا فرمائی ہے اگر لفظ حکمت کو قرآن کریم میں دیکھا جائے تو بہت سے موقعوں پر موجود ہے اگر لفظ کتاب کو دیکھا جائے قرآن کریم میں تو ایک دو لفظ میں یہ لفظ کتاب نہیں بلکہ ستانوے جگہ پر تو مجھے معلوم ہے کہ قرآن کریم میں لفظ ال کتاب آیا ہے جس کے معنی قرآن کے ہیں اگر اس کی تفصیل میں جایا جائے ان آیات کریمہ کو نکالا جائے تو بہت بڑا لمبا ایک مضمون ہوگا جو جس کو ہم لوگ سمیٹ نہیں سکتے یعنی 97 دفعہ جو ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کتاب کا صرف زبان سے نہیں سنا سکتا وہ آئےتیں میرے سامنے موجود ہیں اگر صرف لفظ حکمت کو لیا جائے تو بہت سی جگہ پر یہ لفظ حکمت موجود ہے کن کن معنوں میں آیا ہے کس کس انداز سے آیا ہے حضور علی سلاط و کو تو اللہ نے مبوض ہی اس لیے فرمایا ہے کہ لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھائیں جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یتلو علیہ ہم بایو علی محمود کی اور اسی طرح سورج بکرا میں دوسری جگہ ہے بہت سی جگہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہیں بہت سی جگہ حضور علی صلات و السلام تو تشریف ہی لائے اس لیے ہے کہ لوگوں کو قرآن اور اس کے رموز سکھائیں کتاب و حکمت سکھائیں لیکن لوگوں کو حضور علیہ سلاد و سلام اپنے ارشادات سے لوگوں کو قرآن سکھاتے حکمت سکھاتے لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی ان وہ شخصیتیں ہیں جن کو حضور والی سلات و سلام آپ نے اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد سامنے دعا فرمائی اور دعا بھی اس طرح فرمائی اے اللہ اسے قرآن کا علم سکھا دے ہاں اور بن عباس رضی اللہ تعالی وہ شخصیت ہیں جو حضورات کے سینے سے لگے ہوئے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو ندیم میرا خیال ہے تیرے والو آواز آریو سے سوہ آواز بند کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو فضائل صحابہ میں بھی بیان کیا ہے اور کتاب التحارت میں بھی اس کو ذکر کیا ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس کو فضائل ابن عباس میں یہ آپ لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے اگر کسی بزرگ کے پاس آپ لوگ جائیں گے وہاں اس انداز سے جائیں کہ جس کے پاس آپ لوگ جا رہے ہیں وہ خوش ہو جائے اور آپ لوگوں کے لیے دعا کرے اور دعا کا آسان طریقہ یہی ہے اگر کسی کو بوزو کرا دیا جائے اسے دعا کے لیے کہا جائے یا نہ کہا جائے لیکن بہترتی بات یہ ہے کہ وہ دعا جو ہے اس کی زبان پر آ جائے گی اور اس سے وہ چیز حاصل ہو جائے گی والدین سے دعا حاصل کرنے کا آسان سا طریقہ ہے تھوڑی سی خدمت کی تو دعائیں حاصل کر لی اگر کسی بزرگ کی تھوڑی سی اس کی خدمت کی تو دعاؤں کے امبار لگ گئے مقصد یہ ہے کہ جب کسی سے لینا ہو پید لینا ہو تو اس کی خدمت کرو اور پید حاصل کر لو اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمان حضور علیہ وسلام آپ کا ادب و احترام اس طرح کیا کہ حضور علیہ سلاد و سلام دو آپ مارے لیکن یہ بات یاد رکھیں حضور علیہ سلاد سلام آپ کا ادب و احترام جو ہے اس طریقے سے کیا جائے کہ جس طرح صحابۂ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیں سکھایا ہے اگر حضور علیہ سلاۃ سلام کا ادب سیکھنا ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات سے سیکھ لینا چاہیے میں کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقت المکرمہ میں مشرقین کے پاس اپنا نائب بنا کر اپنا سبیر بنا کر بھیجا تو قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا اے عثمان تو تو آیا ہے آپ آگے ہیں آپ بیت اللہ کا تواب کر لیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ نے کہا میں اس وقت تک بیت اللہ کا تواب نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف نہ کرے کیونکہ یہ جانتے تھے کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بیت اللہ کا طواف کر بھی لیا تو مشقت تو فائدہ نہیں ہوگا اس سے اور قازیے یاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلاۃ سلام آپ کا ادب احترام جو ہے صرف آپ کی حیا آپ کے وسال شریف آپ کی توقیر اور تعظیم جو ہے وہ لازم ہے جس طرح آپ کی حیات میں لازم تھی اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد بھی آپ کا ادب و احترام لازم ہے اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام نامی اس میں گرامی ذکر کیا جائے یا آپ کی حدیث پاک کا ذکر کیا جائے آپ کی سنت پاک کا ذکر کیا جائے آپ کے نام مبارک اور یا آپ کی سیرت مبارک جو ہے اس کا ذکر کیا جائے تو سن کر آپ کی آل اور عطرت کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے تو ان سب کی تعظیم جو ہے سب طریقے سے جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے ضروری ہے اور حضرت برہ ابن اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنا چاہتا کوئی بات میں پوچھنا چاہتا تھا لیکن آپ کی حبت کی وجہ سے اس کو برسوں ٹالتا رہا میں پوچھ بھی نہ سکا ادب و کا یہ عالم ہے حضور علیہ و سلام کے سامنے بول ہی نہیں سکا خدمت گزاری کرتے رہے اور حضرت برہ ابن اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ شخصیت ہیں جن کو حضور علیہ سلاۃ و آپ نے بخاری شریف میں حدیث ہے آپ نے اپنے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی پہنائی اور صحابہ تو وہ تھے کہ حضور علیہ سلاط سلام آپ کی جب کوئی بات بیان کرتے تو پوری کفیت بیان کرتے تھے اور حضرت ابن عظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ایک دن میں حضور علیہ سلاۃسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا ایک میں ہی نہیں تھا میرے جیسے سینکڑوں بیٹھے ہوئے تھے تو رحمت کرم جوش میں تھا میرے آقا علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی سب صحابہ کرام کو دیکھا اور دیکھ کر پھر نگاہیں نیتی کر لی دوسری بار پھر نگاہیں اٹھائیں پھر نیچی فرما تیسری بار جو ہے پھر اٹھائی یہ حضور علیہ سلاد و سلام آپ کے نگاہیں اوپر اٹھانے کا انداز حضرت براہ ابن آزت رضی اللہ تعالی فرما رہے ہیں اور بیان کب فرما پرم رہے ہیں جب خود سیاح رضوان اللہ تعالیٰ اجمین کے تھے میں تھے تو فرماتے ہیں میں آپ کو ایک حدیث نہ سناؤں صحابہ کہنے لگے ہاں اے برا ابن آدب سنا نا تو برا ابن آزم رضی اللہ تعالی نے ہاتھ اٹھایا ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی تو اس انگوٹھی کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے صحابہ سن لو میرے نبی نے فرمایا ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہننا سونا مرد کے لیے حرام ہے سونا مرد کے لیے حرام ہے صحابہ کہتے ہیں وا جی وا بلے کی بلے خود آپ نے سونے کہہ رہے ہیں کہ سونا مرد کے ہم کہہ رہے ہیں کہ سونا مرد کے لیے پہننا حرام ہے تو آپ یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے حضور علی سلاد و سلام کا انداز بیان فرما رہے ہیں حضور علی سلات و سلام نے تین دفعہ نگاہیں اوپر اٹھائی تب میری طرف دیکھ کے فرمایا اے براہ ادھر آنا میں حاضر خدمت ہوا تو حضور علیہ سلاط والسلام کے مقدس ہاتھ میں انگوٹھی تھی یہی انگوٹھی جو میں نے یہ پہنی ہوئی ہے حضور علیہ سلاط والسلام نے فرمایا ہاتھ آگے بڑھا تجھے جو اللہ اور اس کا رسول پہناتا ہے پہن لے اب یہاں سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے حضور علیہ سلاط وسلام خود پہنانے والے ہیں اور اللہ کا ذکر ساتھ میں کیوں کر دیا اللہ تو نہیں پہنا رہے لیکن ہمیں تعلیم دے دی کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور اسی لیے فرمایا تجھے اللہ اور اس کا رسول جو پہناتا ہے پہن لے اور یہ انگوٹھی مجھے حضور علی اللہ علیہ اللہ سلام نے پہنا دی یہ عطائے محبوب ہے اور وہ فرماتے ہیں حضرت برائے آزم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال پوچھنا جو ہے اس لیے مؤخر کر دیا آپ کے روب و دبدبہ کی وجہ سے میں کئی سال سوال ہی نہیں کرتا اور اسی طرح امام مالک رحمت اللہ علیہ سے یہ تاریخی بات ہے سن لیجیے گا ابو جعفر نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مسجد شریف میں مناظرہ کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین آپ اس مسجد میں اپنی آواز کو اونچا نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ادب سکھایا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز پر اپنی آوازوں کو نیچا کرو نہ کہ اس طرح بلند آواز سے آپ کے سامنے بولا جائے اور کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد کرمایا ہے یا ایوہ اللہین آمنو لا ترپاؤ اسواتکم فوق سوت النبی ولا تجہروا لہو بالقول یہ سورت حجرات کی آئت نمبر تین ہے جس میں احترام مصطفیٰ جو ہے سکھایا گیا ہے اور خلیفہ ابو جابر نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو تسلیم کر لیا اور پوچھا کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرائے انور کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کروں تو آپ کی طرح منہ کروں یا قبلہ کی طرف منہ کروں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رخ کیوں پھیرتے ہیں حالانکہ حضور علیہ سلاۃ و سلام اور آپ کے باپ آدم علیہ السلام آپ کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ ہی تو وسیلہ ہیں اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کیجیے آپ سے شفاعت طلب کیجیے اللہ تعالی آپ کے حق سے شفاعت کو قبول فرمائے گا آج آپ مسجد نبوی شریف میں دیکھیں گے بہت سے بدبخت بے دین اس بات کا درس دیتے ہیں کہ دعا کرتے ہوئے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کرو اور وہ خود اس حال میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی کمر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے اور لوگوں کو بھی ترغیب دیتے ہیں کہ اپنا منہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کرو تاکہ کمر جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے لوگوں کی دعاؤں کو اس بےعدبی کی وجہ سے ضائع کر رہے ہیں خود تو ڈوبے لیکن مسلمانوں کو بھی لے ڈوب رہے ہیں جب تک کوئی حضور علیہ سلاد وسلام کا ادب نہیں سیکھے گا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کبھی اور اگر سیکھنا ہے تو صحابہ کے سے کو دیکھ لو حضرت مصحف بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں جب امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے حضور علیہ سلاد سلام کا ذکر کیا جاتا تو ان کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو جاتا اور اس وقت جھک جاتے جب امام مالک رحمت اللہ علیہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا مجھے محمد بن المنقدر نے جو سید القرا ہیں آپ نے جب ان سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کسی حدیث کے متعلق پوچھتے وہ اس قدر ان پر فریا کاری ہو جاتا اور اتنی آرزی میں چلے جاتے کہ ہم کہتے اللہ اس پر رحم فرماتے اور اسی کو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بعد میں عرض کروں گا کہ امام جا صادق رضی اللہ ہو تعالیٰ نہ ہو اگر آپ کی حالات زندگی آپ پڑے آپ بہت خوش طبع ہنس مزا مکھ اور پر شخصیت تھے کہ مالک تھے لیکن جب ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو ان کا چہرہ جو ہے وہ زرد ہو جاتا تھا اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے مصح بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کبھی پوری زندگی میں بغیر بوجھو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا اور امام مالک بن رحمت اللہ علیہ آپ نے بیان کیا ہے کہ عبد الرحمان بن قاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو ان کا ان کے رنگ کی طرف میں دیکھتا جاتا ایسے لگتا تھا جیسا کسی نے ان کا خون نہ چوڑ لیا یہ لوگ بادب تھے صحابہ کے نام بادب لوگ تھے تابعین بادب لوگ تھے بے ادب نہیں تھے اور اسی کو جگہ جگہ اشرف علی تھانوی نے افادات یومیہ میں ایک بات لکھی ہے بدتی کا مانا با ادب بے مراد یہ کون لکھ رہا ہے تھانوی بدتی کا مانا کر رہا ہے یہ با ہیں اور بے مراد ہیں اور بہبی کا مانا بے ادب اور بام مراد دیکھا الٹی منتج اس کی بے ادب مراد یعنی میں اگر یہ کہوں کہ تھانوی کتے کا بچا ہے بے ادب تو ہوا تو باپ رات بھی تو ہو گیا نا لیکن یہ الٹی منٹک اپنے ہاتھ میں نہیں چلاتے یہ حضور علیہ سلاد و کی بارگاہ کے لیے یہ الٹی منٹک چلاتے ہیں لیکن جنہوں نے ادب مستفار کیا ہے انہوں نے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لی اس موضوع پر حضور علیہ السلاط السلام کا ادب شریف کیسا کیا جائے آج کل حال ہی میں ایک نئے ڈین جو ہے غامدی میں نے دو چار دن پہلے ٹی وی پر کوئی عورت ہوئی ہے غستاخی رسول میں اس کو بچانے کے لیے بہت سے ہیلے جناب وہ کر رہے کر رہا تھا اور اس کے سامنے ایک جماعت سلامی کا پروفیسر لیڈر جو ہے بٹھا بٹھایا ہوا تھا اثر اگر اس خبیز کے سامنے میرے جیسے فقیر آدمی کو بٹھایا ہوتا تو میں اس کو بتلاتا کہ حضور علیہ السلاط وسلام کی بے ادبی کرنے والے کو کیا سزا اسلام نے مقرر کی ہے حالانکہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہا تھا کہ بکہا نے کہا جی اسے اسے توبہ کرائی جائے اسے ترغیب دی جائے کہ وہ مکر جائے حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے انشاءاللہ کسی وقت عرض کروں گا اس موضوع پر یہ ایک مستقل موضوع ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ادب مصطفیٰ جنہوں نے کیا ہے وہ با, با مراد لوگ ہیں اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نعما کو حضور علی سلام آپ کے ادب کی وجہ سے ادب یہ کیا کہ آپ کی تہارت کے لیے پانی کا لوٹا اٹھا کر رکھ دیا حضور علی سلاسلام واپس شریف لائے پوچھا یہ میرے لیے کس نے رکھا تھا تو حضور علیہ سلاد سلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول یار عبداللہ بن عباس نے رکھا تو میرے نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا کرنا فرمانا شروع کر دی اللہ عما الم اے اللہ اسے قرآن کا علم سکھا دے قرآن کا علم سکھا دے اب قرآن جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں لارت بن ولا سن اللہ پی کتاب مبین کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ کتاب کا لفظ جن آیتوں کو میں جانتا ہوں وہ نائنٹی سیون دفعہ قرآن کریم میں موجود ہیں نائنٹی سیون آیت کو تو مجھے معلوم ہے اور صحیح تعداد تو اللہ کو معلوم ہے یا حفاظ قرہ جو ہیں وہ اس کو تلاش کر سکتے ہیں اتنی جگہ کا مجھے علم ہے اور اس کتاب سے مختلف جگہ پر مختلف چیزیں مراد لی گئی ہیں اور اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور علیہ و سلام آپ نے یہ فرما دیا اے اللہ اسے ہر طرح اور خشک چیز کا علمت آپ فرما دے وہی ہے نا کتاب لارت بن اللہ کتاب <مُبِين> کوئی تر چیز ایسی نہیں کوئی خشک چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو الکتاب میں نہ ہو جی اور جب کتاب کے سکھائے جانے کی دعا حضور علی سلاد وسلام پر مارے ہیں اب کوئی کہے کہ حضور علی سلاد وسلام کی دعا تو بولی نہیں ہوئی تھی آپ نے مانگی تھی پتا نہیں وہ منظور ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی وہ بدبخت ہے کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کی دعا تو وہ ہے کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا دلہن بن کے نکلی دع محمد اور اس سے حاصل یہ ہوا ہے کہ پورے چودہ سو سالہ تاریخ پڑھ کر دیکھ لو ہر دور کے مفسرین نے ہر دور کے محدثین نے ہر دور کے اہل علم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی ان کو سید المفسرین لکھا یہ ایک ایسا ایسی اصطلاح ہے کہ چودہ سو سال کے علماء کا ایک متفقہ یہ عقیدہ ہے سید المفسرین اور ان کی کبیت کیا ہے ایک حدیث عرض کرتا ہوں ایک ایرابی آیا آ کے حضور علی سلاطلام کے بارے میں پوچھا اس کو جب معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو پوچھنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے یعنی کفار کا عقیدہ یہ ہے کفار اس عقیدے اس چیز کو مانتے تھے کہ جو نبی ہوتے ہیں اللہ انہیں غیب کا علم آتا فرما دیتا ہے اسی لیے تو غیب کی چیز کے متعلق پوچھا نا تو ایک چھوٹے سے آبی تھے بچے ابھی بچپن کی جو دن تھے آپ فرماتے ہیں ایسے سوال جو ہیں انبیاء سے نہیں پوچھتے بلکہ یہ تو میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ تیری اونٹنی کے پیٹ میں تیرا پاپ پل رہا ہے یعنی hmm? yani یہ مدرسہ مصطفیٰ کے ان ادنا سے طالب علموں کو اللہ ایسی بسارت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ مخبی چیزوں کو جان لیتے ہیں اور بڑے بڑے طالب علم کے سامنے تو جہان کی کوئی چیز نہیں چھپی ہوتی اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ساریہ کو 500 میل کے فاصلے پر آواز دے دی وہاں تک دیکھ رہے تھے لیکن ساریہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے عمر مدینے کی مسجد کے ممبر پر کڑے ہو کے آواز دے رہے ہیں لیکن ساریہ وہاں جنگ میں اس آواز کو سن رہے ہیں یہ مدرسہ مصطفیٰ ہے یہ تو ان لوگوں کی کبیت ہے جنہیں تعلیم دی ہے مصطفیٰ کریم نے ان لوگوں کے علم کی ان لوگوں کے شان ان لوگوں کی عظمت کیا ہوگی جن کو جن کو میرے علیہ سلام نے سینے سے لگا لیا ہے اگر کسی کے منہ میں لاب دہن شریف چلا گیا گٹنی گمٹی دی حضور علی سلاسلام نے وہ تو مدینہ تو نہیں بن گئے یہ تو حقیقت بات ہے نا اگر علی کو حضور علی سلاط والام نے ولادت کے وقت جو بچے کو گنٹنی نہیں دی جاتی کوئی کسی اپنے ماموں سے دلواتا ہے کوئی پھپھی سے کوئی دادی سے کوئی دادے سے کوئی کسی سے لیکن حضور علی سلاد و سلام سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو دلوائی گئی تو آپ نے اپنی زبان اقدس جو ہے منہ میں ڈال دی یہ علی چوس لے یہ زبان جو ہے یہ علم والی زبان, زبان ہے اس کو تو چوس لے زبان چوسنے کے بعد ملا کیا حضور نے فرمایا آنا مدین بلی باب میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ لیکن جس کے لیے حضور علی سلات وہ سلام ان کو سینے سے لگا کر اپنے بازو و رحمت کے بازو میں لے لیا ہے ذرا تصور لے جائیں اپنے بازو میں لے کر وہ تو جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں آ گیا وہ تو رحمت میں آ گیا وہ فرشتوں سے آلہ کائنات کی ہر ہر چیز سے آلہ ہو گیا پھر حضور پر مار رہے ہیں اللہ عمل کتاب اللہ اسے کتاب کا علم سکھا یہ اللہ اسے کتاب کا علم فرما سکھا حضرت عبداللہ اللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے لیے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ دعا فرمائی دو دفعہ ایک دفعہ مار نہیں دو دفعہ حضور علیہ اللہ نے عمل شریف فرمایا ہے تو اس عبداللہ بن عباس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے اسی لیے جمع امت ہے اس بات پر کہ آپ سید المفسرین ہیں سید المفسرین جہاں عبداللہ بن عباس آ جائیں ان کی تفسیر آ جائے سیابی پر تو جیرا نہیں ہو سکتی نا ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اور عبداللہ بن عباس آج آل رسول کو سارے مانتے دیکھا محرم چڑھے ہوئے ہمارے روم میں ایک میں آئی ڈی دی دیکھتا تھا لیکن آج نہیں میں دیکھ رہا مجھے بہت افسوس ہوا ہے اس بات کا میں نے ایک روم دیکھا میرا خیال ہے وہ روم اس کا ہے پٹا کٹی والا روم آپ سمجھ گئے ہوں گے تو گرامی قدر یہ لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یاد اسی لیے اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے اپنے اتحاد کی وجہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ چھوڑ کر حضرت, امیر سے ملکے تھے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ عبداللہ بن عباس مل گئے ہیں تو خود بھی جا ملے تھے تو گرامی قدر اللہ تعالیٰ ہمیں ادب مصطفیٰ سکھائے اور حضور علیہ سلاد وسلام آپ کے خدام میں سے بنا دے اور اللہ تعالی ہمیں بے ادبوں میں نہ رکھے اور جو طریقہ جو تعلیم دی ہے ہمیں کہ جب کہیں سے کچھ لینا ہو فیض لینا ہو وہاں اکڑ کے نہیں جانا چوکری بن کے نہیں جانا اپنے آپ کو بڑا بنا کر نہیں جانا اگر کسی بزرگ کی بارگاہ میں جانا ہے عجز و انکساری کے ساتھ اور ان کے لیے اگر کہیں پانی برنا پڑ جائے تو اس کو اپنی ساد سمجھنا اگر کہیں وضو کرانے کا موقع میسر آ جائے تو بہت بڑی ساد سمجھنا اور بزرگوں کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ نظرانہ لے کر جانا تاکہ وہ خوش ہو کر دعا کرے دعا تو خوش کرنے کے بعد ہی نکلتی ہے نا اللہ تعالی ہمیں ان نیکوں کاروں میں سے بنا دے جو ادب کرنے والے ہیں محبت کرنے والے ہیں ہمیں دین سکھانے والے ہیں اللہ حدیث کے میرے ذہن میں تھے یعنی غستاخر رسول کو کیا ہزار ہونی چاہیے کتاب سے لفظ میں آیا ہے اور ہوتے ہیں بہت سے مضمون تھے لیکن چونکہ وقت کی قلت کی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے باقی انشاءاللہ اگلی حدیث جو ہے وہ وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہما سے ہے اور انشاءاللہ کل ارض کروں گا وما علینا اللہ البلاہ